اسلا والسلام السلام علیکیا رسول اللہ رسول اللہ واحد علی کبا صحابی قیا حبیب نلیبیا حبیب اسلطل و علیکہ واحد علی کبا صحابی قیا نور اللہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عین العیوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ارشاد مشک بار ہے جب تم مرسلین پر درودف پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں علی حبیب صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاری آکا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ہم حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات اور ان کا حل قرآن پاک کی آیات احادیث کریمہ بزرگان دین راحی محمد المبین کے اقوال اور تعاویزات اطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں اسماع کے ذریعے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں درود و سلام بھی پڑھنے کی سعادتیں ملتی ہیں مدنی پھول بھی ہم سنتے ہیں تو قبل اس کے کہ ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم ابل کتاب علم کو لکھ کر قید کر لو اس پر عمل کی نیت کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے مدنی چینل پر ہمارے اس سلسلے میں شامل اسلامی بھائیوں سے میں مدنی التجا کروں گا کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر اس پورے سلسلے میں شامل رہیں حسب ضرورت مدنی پھول اور دعائیں یہ جی لکھ لیں تاکہ باوقت ضرورت ہمیں کام بھی آ صلو علی, الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سب سے پہلی کال آج ہم سنتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں کون اسلامی بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد سر میں بات کروں ابوظہبی سے میں پاکستان میں رولپنڈی میں رہنے والا ہوں تو میری یہ درخواست ہے کہ ہمارے گھر میں بہت طویل ہوئے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو رز ہے اس, کے اس میں بھی بہت زیادہ تنگی ہے میری والدہ پہ موج پہ بھی تھے تقریباً گھر کے دو تین افراد ہیں ان کے اوپر کسی نے کیے ہوئے ہیں تو میں اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حال ہے ابوظہبی سے ہمارے اسلامک بھائی سوال ریکارڈ کروایا گھر والوں پر بھی تاویزات اور جادو کا بتایا اور رزق میں تنگی کا بھی بتایا روحانی علاج اللہ جلد ہماری نسائیں بھائی کو جادو ٹونے کے اثرات سے نجات ہوتا فرمایا ان کے لیے ان کے گھر کے دیگر افراد کے لیے جادو کا توڑ اور آئندہ کے لیے جادو سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ فراخی رزق کا عمل بھی پیش خدمت ہے گھر میں جن جن پر جادو ہوا ہے ان کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے کے گیارہ الیون تار ناپے جائیں ان گیارہ تاروں کو دو مرتبہ طے کر لیں اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائی جائیں جائے سورت الفلق بسم اللہ فلق من شریما خلق یہ والی سورج مبارکہ پڑھ کر اس گرہ میں پھوک مارے اور فوراً کس لے اسی طریقے پر گیارہ گرہ لگانے کے بعد اس دھاگے کو دہکتے ہوئے کوئلوں میں ڈال دیں یا پھر گیس کے چولہے پر توا وغیرہ رکھ کر اس پر بھی جلا سکتے ہیں. اگر جادو ہوا تو ایسی بدبو اٹھے گی جیسے گوشت وغیرہ کے جلنے کی یا سڑنے کی بو ہے تو جب تک بدبو آتی رہے روزانہ یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ گھر کے جن افراد پر جادو ہوا ہے ان پر سے جادو کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ. یہ تو تھا جادو کا توڑ اور توڑ ہو جانے کے بعد آئندہ کوئی جادو بھی نہ کر سکے اس کے لیے داوتستانی کے شاعری ادارے مکتابت المدینہ کی مطبوعہ مدری مدن پنصورہ کے بعد فیضان اور میں ایک موجود ہے کہ یا ممیتو یا ممی یا ممی سات بار یعنی سیون ٹائمز روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو سورہ فلک والا آپ نے عمل بتایا سور فلک پوری پڑنی ہے اس میں جی ہاں تو ظبی سے جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ سوال جنہوں نے ریکارڈ کروایا تھا امید ہے آپ نے اس کا جواب سن لیا ہوگا اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی جادو کے توڑ کا عمل سن لیا اور ساتھ ہی ایک بڑا ہی پیارا ورد بتا دیا گیا کہ جس کو کرنے سے آئندہ بھی جادو سے بچا جا سکتا ہے تو اس کو تمام ہی اختیار کر لیں انشاءاللہ اللہ رحمان اس کی برکتیں پائیں گے حضور اسی کال میں انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ رزق میں تنگی ہے رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے مدنی پنصورہ کے بعد فیضان تلاوت میں سے ایک مجرب عمل پیش خدمت ہے اگر اپنے سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی شریف لکھ کر اس کا کتبہ آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا سبحان اللہ بلکہ روزی میں باراکت اور اضافہ ہوگا اور اس کی براکت ایک یہ بھی حاصل ہوگی کہ اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا سبحان اللہ تو آیت الکرسی کی تو ویسے ہی بہت زیادہ برکتیں ہیں اور انشاءاللہ شاء اس کے متعلق جو یہ آیت القرسی کا روحانی علاج بتایا گیا رزم تنگی کے خاتمے کے لیے فاقے سے دوری کے لیے تو اس کو اختیار کر لیجئے انشاءاللہ اللہ ضرور کرم ہوگا صلو علی, الحبیب. صلو اللہ تعالی علی محمد یہ ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں علی, الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام الطاف حسین ہے میں سعودی عرب ریاست آج کل یہ مرض جو ہے بہت ہی گہرتا چلا جا رہا ہے اور دیکھا ہے کہ جس طرح ماہیے بھی آپ اس طرح مچھلی جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح مریضوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ہم مدین چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں گے جو اس مرض میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہیں چھالیاں گٹکا پان یہ چیزیں تو بہت زیادہ آج کل عام ہیں اور سنا یہ پتھری پیدا کرنے میں اور گردوں میں انفیکشن کرنے میں کافی اس کا دخل ہوتا ہے تو اس سے بچنا بھی چاہیے مزید جو ہے پارا سولہ پارا سولہ صبح کہف کی آئن نمبر ایک سو نو بسم اللہ وحمان واہیم لعن البح الجاد علی گلیمات بی یہ جو ہے بعد نماز فجر تین عدد شادی چینی کی پلیٹوں پر آپ لکھ لیں روزانہ مطلب فجر کی نماز کے بعد چینی کی پلیٹ سمجھتے اسلحم میں جو وائٹ کلر کی آج کل ملتی ہے اس پر اگر یہ دستیاب نہ ہو تو گھر پہ آپ ڈنر سیٹ کی پلیٹیں وغیرہ بھی جو ہوتی ہیں اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس پر آپ جو ہے یہ جو آیتیں مبارکہ کو میں نے بتائی پارہ سولہ سورہ کاف کی آیت نمبر ایک سو نو یہ جو ہے وہ زردے کے رنگ سے آپ اس پر لکھ لیں اور ایک صبح ایک دوپہر اور ایک رات کو یہ ایک دن کی مطلب اس طرح ایک دن ان کو تین ٹائم پہلائیں اور پھر اگلے دن دوبارہ فجر کے بعد اس طرح لکھ لیں تو مدت اس کی چالیس دن ہے لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو عربی رسم الخط ہے اس کے مطابق ہی آیت مبارکہ لکھے جائے واؤ ہا میم خوف وغیرہ کے جو دائرے وغیرہ ہوتے ہیں یہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے تو اس کی احتیاط ضروری ہے تو اس کے مطابق یہ تعویذ یہ جو آیت مبارکہ ہے وہ روزانہ تین پلیٹوں پہ لکھیں اور یہ تین پلیٹیں روزانہ آپ نے پلانی ہیں اس طرح چالیس دن تک آپ نے تین دن پلیٹیں روزانہ پلانی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا پھر یہی تعویذ جو ہے وہ آپ چاہیں تو Uh, اس یہی آیت مبارکہ کا کاغذ وغیرہ پر لکھ کر مرد چا, مرد چاہے تو اپنے بازو پہ باندھ لے عورت اپنے گلے میں پہن لے اس سے بھی انشاءاللہ یہ گردے کے اور میدے وغیرہ کے امراض میں بھی انشاءاللہ فائدہ کرے گا یہ تاجر اور اس, اگر پلیٹیں دستیاب نہ ہوں تو کاغذی नहीं. یہ جو موم کاغذ ہوتا ہے بٹر گپر سے بولتے ہیں اس پر بھی آپ دردے کے رنگ سے یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کو پانی ڈال کے پی سکتے ہیں آپ اس سے انشاء یہ فائدہ ہوگا لانا چاہتے ہو ان شاء مزید انہوں نے کہا کہ شوگر سے بھی شفا مل جائے کوئی عمل بتا دیں شوگر سے نجات کے لیے تحصول شفا پارا پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ربی, ربی ادفیلنی مدخل خلا صدقیوں آخرجنی مخرجہ صدقیوں و جا ملنا دن کا سفوان روزانہ صبح و شام تین بار اول آخر ایک ایک بار دروش پڑھ کر پانی پر دم کر پی لیجئے انشاءاللہ شاء شوگر سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز وجل یہ پان گٹکے کے حوالے سے بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ واقعی یہ آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور سید امیر علیہ سنت کا ایک اس طرح کی تحریر بھی آپ کی ہے کہ پان گٹکا کی تباہ کاریاں اس میں آپ نے ان چیزوں کی طرف نشاندہ کی ہے تو ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تھی ہمارے دوست ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں مطلب نہیں کہ ہمارے میڈیکل کالج میں وہ اس وقت پڑھتے تھے اب تو ماشاء ڈاکٹر بن گئے انہوں نے بتایا کہ ہمیں مطلب ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے کو ہمارے پروفیسرس نے کہا کہ آپ اس طرح کے مریضوں کو ریسرچ کریں جو مطلب یہ نہیں کہ کینسر کے امراض گلے اور وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو دیگر تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بتا رہے تھے کہ سو... ہم نے تین مہینے میں 130 پیشنٹس کے اوپر ہم نے تحقیقات ریسرچ... کی ریسرچ کی جن میں سے تقریباً سو سے زیادہ تو مر چکے تھے تین مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا ان میں سے تقریباً سارے مریض وہی جو تھے, تھے جو پان گٹکا کھاتے تھے پان گٹا وغیرہ کھاتے تھے جیسا کہ مطلب ہیں دنیا مارکیٹ میں چیزیں ملتی ہیں اس طرح کی وہ کھانے کی ہوتی ہیں وہ کھاتے تھے اور بعد جو کسی کے یہاں سوراخ ہے کسی کا یہاں سوراخ ہے, ہے کسی کو یہاں سوراخ ہے اب ان کو جو ہے وہ خوراک بےچارے کھا نہیں سکتے ان کو نالیوں کے ذریعے ڈرپوں کے ذریعے ان کو خوراکیں دی جا رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی شاید آگے بچیں گے نہیں یہ بھی اور عمرے بھی بہت, بہت کم اور کم بتائی انہوں نے یہ پان گٹکے کے نقصانات کی وجہ سے بتا رہے تھے کہ بہت کم عمر کے پیشنٹ تھے جن کو ہم نے جن پر ریسرچ کی ہم نے تو باقی بہت ہی مہلک اور بہت ہی یعنی کہ یہ فی زمانہ جو پان گٹکے کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ نازک مسئلہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تباہ کاریوں سے بچا کر رکھے تو عرب شریف سے بھائی آپ نے اپنے عزیز کے لیے گردوں کی بیماری کا مسئلہ یہ بیان کیا تھا اور شوگر سے شفا کے لیے بھی آپ نے اپنی کال میں ذکر کیا تھا تو یہ دونوں روحانی علاج آپ کو بتا دیے گئے اس کو اختیار کر دیجیے ان شاء اللہ اس کی برکتیں پائیں گے آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں میں نپال سے رہنے والا ابھی میں دوہا قطر سے فون کر رہا ہوں میرا نام ہے شہابین میرا روحانی علاج یہ چاہیے کہ میرے دادی کو چکر آتا ہے براہ کرم اس کا روحانی علاج بتا دے نیپال سے ہمارے شہاب الدین بھائی ان کا تعلق ہے اور اس وقت یہ دہا میں رہائش فضیر ہیں ان کی دادی کو چکر آتے ہیں اس کا روحانی علاج بتا دیجیے شہاب الدین بھائی اللہ عزل آپ کی دادی کو شفا کا میلا جلا صحت آتا فرمائے آپ کی دادی کو چکر آتے ہیں اس مرض کا روحانی علاج پیش خدمت ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع مدنِ پنصورہ کے باپ فیضان اوراد میں ہے یا ہے جو کوئی بیمار ہو اس اسم یعنی یا ہے کو ایک ہزار بار یعنی ون تھاؤزینڈ ٹائمس پڑے ان اللہ عز صحت و تندرستی پائے گا لہذا آپ کی دادی جان کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت یا حیو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیا کریں ان شاء اللہ ایسا وجل صحت اور تندرستی حاصل ہوگی ان شاء اللہ آئیے کو سوال شامل کرتے ہیں صلو علی جناب میں سعودی عرب سے اشتیاق احمد بول رہا ہوں میرا تقریباً ایک مہینے سے کام نہیں چل رہا ہے پہلے کام صحیح تھا ابھی کام نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں ریاض احمد بھائی ایک ماہ سے کام نہیں چل رہا روحانی علاج اشتیاق احمد بھائی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کو بقدر کی فیض کے حالات سے نوازے اور کاروباری پریشانی دور فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے سبحان اللہ پھر پارہ 28 سورت الطلاق کی یہ آیات کریمہ نمبر دو اور تین ارشاد فرمائی و اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا تو ادا قرض اور روزی اور روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید و مجرب ہے لہذا اس آیات اس ان آیات کریمہ کی کثرت سے تلاوت فرمائیے انشاءاللہ عز وجل کی کفایت رزق حلال حاصل ہوگا انشاءاللہ عز وجل انہی آیات کے زمن میں اس طرح کے مفائم کی احادیث بھی مفت نے کرام نے بیان فرمائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفوم ہے یہ آیت مبارکہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق کرتا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ اسے دنیا کی تنگیوں سے نجات کی راہ دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے موت کی سختیوں سے نجات کی راہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی دہشتوں سے نجات کی راہ فرماتا ہے تو بہت مجرب عمل ہے ان آیات کا ورد کریں قرآن پاک کی تو ویسے ہی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں تو ان آیات کو ریاض احمد بھائی آپ اپنا معمول بنا لیجئے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ان آیات کا اور اس کے ساتھ ساتھ جن اوراد اور وظائف کو روحانی علاج کو ہم سنتے ہیں ان میں سے جو جس مسئلے میں ہم خود بھی مبتلا ہوں تو اس روحانی علاج کو ہم اختیار کر لیں انشاءاللہ شاء اس کی ضرور ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ شاء اللہ آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اگر نام ہے، میں سونہ پور میں رہتا ہوں تو میں نے یہ نوید حسین دبئی سے کسی کام کے لیے انہوں نے کوئی فائل کھلوائی ہے اور اس میں کامیابی کے لیے روحانی علاج مانگ رہے ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکت عبد المدینہ کی مطبوع کتاب مدنی پنسورا کے باب فیضان بسم اللہ میں ہے جو بلا ناغا سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی بار اول و لو آخر دروشی پڑھے انشاءاللہ اللہ افضل اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی کے لیے ہو یہاں تھوڑا سا ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے بارگاہ میں عرض ہے کہ جب بھی یہ کوئی بھی سوال ریکارڈ کروائیں تو اس میں کوشش کریں کہ ٹھہر ٹہر کر صاف لہجے میں صاف انداز میں اور پیچھے شور نہ ہو اس طرح کے معاملات میں وہ ریکارڈ سوال ریکارڈ نہ کروایا کریں پھر وہ سننے میں سمجھنے میں پھر آگے مدنی چینل کے ناظرین کو سننے میں بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے اور لہجہ صحیح نہیں ہے تو آپ کسی کے ذریعے اپنا سوال ریکارڈ کروا دیں پہلے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر سوال صحیح ریکارڈ ہوتا نہیں ہے تو پھر مدنی چہر کے ناظرین تک بھی وہ آواز صحیح طرح پہنچ نہیں پاتی تو اس میں بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی سوال ریکارڈ کروانا ہے تو میں اس کو کسی صفحے پر تحریر کر لوں مختصر سا ہی تحریر کر لوں اور پھر اسے ایک آدھ مرتبہ پڑھ لوں تاکہ میں کیونکہ مجھے اب کون ریکارڈ کروانی ہے تو اب میں ایک مرتبہ میں ہی ریکارڈ کروا دوں گا تو پیچھے جو لائن لگی ہوئی ہے ان کا نمبر بھی آ جائے گا اور اگر میں اپنے ریکارڈیڈ سوال میں کچھ مطلب گڑبڑ کرتا رہوں گا تو ظاہر ہے پیچھے لائن جو لگی ہوئی ہے ان کو بھی پر پریشانی ہوگی اور جو سن رہے ہیں ہماری کال ریکارڈ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہوگی تو یہ بڑی اچھی توجہ دلا انہوں نے اور اسی طرح جب بھی کال ریکارڈ کروائیں تو ظاہر سب سے پہلے سلام کرنا ہے مسلمان احمد تو سلام کریں پھر اپنا اپنے شہر اور ملک کا نام بتائیں اس کے بعد جسے بتایا گیا اپنا مسئلہ ٹھہر ٹھہر کر دھیمے انداز میں اردو یا انگریزی میں چاہیں تو ریکارڈ کروا لیں اور اسلامی بہنیں ہرگز کال نہ کریں کیونکہ ان کی کال کاٹ دی جاتی ہے ہاں ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے گھر کے محرم اسلامی بھائی کے ذریعے اپنا سوال ریکارڈ کروا دیں انشاءاللہ شاء مقصود روحانی علاج حاصل کرنا ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میرا نام نثار ہے میں مدینہ منورہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جی میرا سوال پہلا ہے کہ میرے دو بچے جو بہن بھائی ہیں وہ آپس میں بہت لڑتے رہتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں جو ہے نا اور دوسری جو ہے نا میری بیٹی صفا نام ہے اس کا تقریباً نو سال کی ہے اس وقت بالکل معذور ہے چرپائی بہن نہ وہ ہل سکتی ہے نہ خود کھا سکتی ہے نہ بات کرتی ہے تو اس سلسلے میں میرا کوئی میری رہنمائی فرما دیجیے کوئی علاج وغیرہ ہے تو بتا دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو جو ہے نا دنیا بھر میں جو ہے نا ترقی عطا فرمائے ماشاء اللہ مدنی چینل مدینہ طیبہ میں بھی دیکھا جاتا ہے آمین کہ آمین ہمارے نثار بھائی مدینہ شریف سے ان کا مسئلہ آپ نے سن لیا تو روحانی علاج بتا دیجئے نثار بھائی اللہ افضل آپ کے گھر کو امن کا گہوارا بنائے آمین اور آپ کی معذور بیٹی کو کی معذوری دور فرمائے اسے شفا اتا فرمائے آمین آمین ان دونوں مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے تو ایک عمل آپ کو بتا دوں کہ گھر میں آپ اس میں محبت پیدا کرنے کے لئے اور جھگڑے وغیرہ نہ ہوں اس کے لیے ایک عمل ہے یا ودود ایک ہزار ایک بار آپ جو ہے وہ لاہوری نمک لے کر اس پر اول دروش کے ساتھ یا ودودو کا عمل پڑھ کے دم کریں ایک ہزار ایک بار اسے گھر کے کھانے وغیرہ میں اور دیگر جو بھی کھانے پینے کی چیزیں جن میں نمک استعمال ہو سکتا ہے اس میں ڈال کے گھر میں سب کو کھلائیے انشاءاللہ شاء اللہ اور ہمارے سے میں محبت بھی پیدا ہوگی اور جو ہیں گھر میں آپ کی اولاد اچھی ہو جائے نیک ہو جائے گھر میں مدنی ماحول بن جائے اس کے لیے بھی ایک نسخہ پیشے خدمت ہے پارہ انیس سورت الفرقان کی آیت نمبر چوہتر للمتقین اماما یہ اس کا ترجمہ تنظول ایمان ہے اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ابو لو آخر ضرور کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اور آپ نے جو اپنی بچی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ معذور ہے وہ تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک عمل آپ کو عرض کر دوں کہ سات جمعرات تک ہر جمعرات کو جو ہے وہ کچھ گھر میں اسلائم بہنیں جمع ہو جائیں یا کچھ آپ اپنے سلائم وغیرہ جمع کر لیں اور وہ سب مل کر سوا لاکھ بار یا سلاموں کا ختم کر لیں یا سلاموں کا گھر میں ختم کروائیں اور اس کا پانی جو ہے اس پہ سب جو جو یہ سلاموں کا ختم کرنے میں شامل ہوں وہ سب افراد جو ہیں وہ پانی کو دم کر دیں اور اس کا پانی آپ اپنی بچی کو استعمال کروائیں اور دیکھیے گا ان اللہ جلد ہی اللہ نے چاہا تو آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی ان شاء اللہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ بچے لڑتے ہیں تو اسی وہ لڑنے کے تعلق سے ایک بات مجھے یاد ہے چونکہ یہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں عرب شریف میں آج بھی یہ معمول ہے اور یہ دیکھا گیا ہے اور مدینہ طیبہ میں بھی دیکھا گیا مک... مکہ مکرمہ میں بھی یہ پایا گیا کہ وہاں آپس میں اگر کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے نا روڈ پر یا مطلب ٹریفک جام ہے تو وہ جیسے ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہاریں اور برکتیں ہیں صلی حبیب صلی اللہ وسلم ہم یہ ایک بات کرتے ہیں مطلب ایک درود شریف پڑھنے کا کہتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر درود پڑے اور مل کر درود السلام پڑھا جاتا ہے تو وہاں بھی آپس میں اگر کوئی رنجش ہو جاتی یا کوئی مطلب چکلش ہو جاتی تو جو چھڑانے کے لیے نکلتا یا جو آگے بڑھا ہوتا تو صرف جتنا کہہ دیتا سلی نََی سلی حبیب تو یعنی حبیب پر درود پاک پڑھو تو وہ درود پاک کی ایسی برکتیں ہوتی کہ وہ آپس کی جو ناراضگی ہوتی وہ دور ہو جائے کرتی تو کیونکہ ہم تو یہ سلو علی الحبیب یعنی یہ جمع کے سیگے کے ساتھ بولتے ہیں تو اس یہ سلو کہا جاتا ہے تو درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں درود السلام کو بھی اپنے اوراد اور وظائف میں شامل کر لیں اور وہ یہ وہ برکت اور بہار والا عمل ہے جس سے سعید امیر علیہ سنت نے ہمارے لیے یہ جی ہمارے مدنی کاموں میں گویا کہ شامل کر دیا روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود و سلام پڑھنے تو جیسے ان کی بچی معذور ہے اب انہیں درود شفا کا ایک وہ عمل ہے روحانی علاج ہے مدنی پنسورہ میں بھی یہ موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ درود شفا کا عمل بھی جو ہے نا روحانی علاج بھی انہیں بتا دیا جائے کہ یہ درود شفا کہ روحانی علاج سے بھی انشاءاللہ ورحمان برکتیں حاصل کریں تو دروت شفا میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی یہ اسکرین پر بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور مدنی پنسورا میں بھی یہ درود و سلام موجود ہے اس کو بھی پڑھتے رہیں یہ اس درود پاک کا نام ہی شفا امراض ہے تو اللہ تبارک و تعالی درود و سلام کی برکت سے آپ کی بچی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اس کی معذوری دور ہو جائے بلکہ مدنی پنصورہ میں اس درود پاک کے متعلق اس طرح سے طریقہ کار لکھا گیا ہے کہ اس درود پاک کو یعنی یہ جو آپ نے پڑھ کے سنا ہے طب محمدی و دا وفی و شفا و و بارک وسلی تو مریض جسے کوئی مرض ہو اسے زردہ یا زعفران کی روشنائی سے کاغذ وغیرہ پر لکھ کر دے دیا جائے کہ زبان سے چاٹے یا پھر اس کاغذ کو پانی میں گھول کر پلاتے رہیں اور شفا ہونے تک اگر یہ عمل مسلسل کرتے رہیں تو ان شاء اللہ یہ اتنا پرتاثر عمل ہے کہ بیج اللہ تا موت کے سوا ہر مرض کی ہے آی آی سبحان اللہ. کیوں نہ ہو دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑو اور تعویذ ہر بلا ہے صلی محمد ہر درد کی بلا ہر درد کی دوا ہے صلی محمد علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آئیے میرا نام محمد ریاض ہے تو میں انگلینڈ میں رہتا ہوں میرے چھ بچے ہیں اور میرے ہمارے دونوں میاں بی, بی میں جگڑے ہیں بہت زیادہ ہیں میری بیوی بی علیحدہ رہ رہی یا بچے بھی علیحدہ رہ رہے میں اپنے گھر میں اکیلا رہ رہا ہوں تو آپ مجھے آپ مہربانی کریں میرے لیے دعا کریں تو پلیز مہربانی میری آپ سے بہت ہی موت گزار یہ بھی مجھے اپنے روحانی علاج اور سے مجھے بتائیں اور میرے جو بچیاں وہ میرے سے کچھ جو کوئی بات بھی نہیں برداشت کرتے اصل میں وہ علاقہ رہ رہے ہیں ان کے اوپر افایا ہے جادو کا تاویر جادو کا تو یہ میری مسر کا نام ہے یاسمین افتر اور میرے بیٹوں کا نام ہے فراز ریاض علی محتضہ محمد عقیل اور میری بیٹی ہے وہ بڑی جو چودہ سال کی ہے سبیہ ریاض کرن ریاض اور ارم ریاض جناب کیونکہ ان کے اوپر بھی جادو کا فایا بہت ہوا ہے محمد ریاض بھائی یو کے سے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا آپ نے اس مسئلے کو سنا ان کو روحانی علاج دے دیجئے ریاض بھائی آپ واقعی بہت سب آزمائی سے دوچار ہیں اللہ عشل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے آمین آپ کے بچوں اور ان کی والدہ کو جلد آپ سے ملائے اور آپ کو خوشیاں دکھائے آمین مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے بعد فیضان بسم اللہ میں بہت پیارا عمل موجود ہے کہ اگر پانی پر سات سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دے تو انشاءاللہ عزوجل وجل وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دے تو محبت اور بڑھ جائے گی یہ تو آپ نے اس کے لیے کہ جو قریب میں ہو اگر ان کی دوریاں زیادہ ہیں اور ان کی وہاں تک رسائی نہیں تو اب یہ کس طرح کون سا عمل کریں تو مایوس نہ ہوں انشاءاللہ عزوجل اس کے لیے بھی اور پیشے خدمت ہیں کہ مدنی کے مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اولاد میں سے ہی اس کے حوالے سے بھی اور پیش کرتا ہوں یا اولو یا اولو یا اولو سو بار یعنی ہنڈریڈ ٹائمز روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ ارض اس کی برآ سے آپ کے بچوں کی والدہ آپ سے محبت کرنے لگیں گی اور ایک اور بھی پیشی خدمت ہے یا جا یا جامعو یا جا جس کے عزیز و اقارب جیسے ان کے بچے اور ان کی والدین سے جدا ہو چکی ہیں تو جن کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں چاشت کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب اور طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد جیسے آج کل طلوع آفتاب کا وقت تقریباً پانچ بج کر باون منٹ ہے تو پانچ بج کر باون منٹ کے بعد بیس منٹ جب گزر جائیں چھ بج کر بارہ منٹ یہ اشرا کو چاش ادا کرنے کا وقت شروع ہو گیا تو چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد چاش کے نوافل ادا کرنے کے بعد غسل کر کے آسوان کی طرف منہ کر کے دس بار اس اسم کو یعنی یا جامع اسے دس بار پڑے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتے جائیں پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر انشاءاللہ ان تھوڑے ہی عرصے میں سب جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جیسے آپ نے پانچ باون بتایا تو یہ باب المدینہ کراچی کا بتایا ٹھیک ہے سلو حبیف آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد سر میں بہرین سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام عبد الطیف ہے میرا ادھر کام بالکل بند ہو گیا کام نہیں ہے تو کچھ پڑھنے کے لیے آپ بتائیں گے بحرین سے عبداللطیف بھائی کام انہوں نے کہا کہ بالکل بند ہو گیا ہے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے عبد الطیف بھائی اللہ افضل آپ کو معاشی مشکلات سے نجاتہ فرمائے اور آپ کی کاروباری پرشانی، کاروباری پریشانی یہ سے دور فرمائے اسماع الحسنہ کا وڈ فرماتے رہیے اور ان کے فضائل بھی سماعت کیجیے یا مالک الملکی جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ شاء خوشحال ہوگا دوسرا ایک عمل ہے یا رضل علی علیہ علی اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا کو مقبول ہوگی انشاءاللہ عزوجل یا رضا کو جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان اکتالیس دن تک پانچ سو پچاس بار پڑے گا انشاءاللہ عزوجل دولت مند ہوگا ہر ورد کے اول و آخر ایک بار دروش پڑھ لیجئے فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوا کرنے کے بجائے اپنی کوتائیوں کی شامت تصور کیجیے اور اللہ عبال کی حکمت پر نظر رکھیے واقعی یہ بڑا پیارا مذریب پھول آپ نے عطا فرمایا کہ اگر فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا تو اب یہ نہیں کہ شکوہ شکایت کرے بلکہ اپنی کوتائیوں پر نظر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر نظر رکھے کہ واقعی یہ میری کوتاحیہ ہے جس کی یہ شامت ہے میری شامت اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے بڑی مصیبت اسے دور رہتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا اس میں پہلو پوشیدہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے امین بے جاہد نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ وسلم آئیے شامل کرتے جی मैं آپ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں ریاض سے کلو احمد میرا سوال یہ کہ میں ہارٹ کا پرابلم ہے میرے کو اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ تمہارا ہارٹ جو ہے بڑا ہو گیا ہے اور مجھے کہیں بھی گاڑی بھی چلتا ہوں نا ٹیکسی وغیرہ میں تو دس منٹ بعد مجھے نیند بہت آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کی کوئی علاج بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی دوا تو ڈیلی کھاتا ہی ہوں یہ ہمیں ریاض سے اسلامی بھائی نے کال کی ہے ہارٹ پرابلم ہے اور انہیں بے وقت نیند بھی آتی ہے دل کے امراض سے نجات کے لیے پارہ نو سورت الانفال کی یہ آیت نمبر گیارہ ولیور کلو بکم و سب اقدام دوبارہ سماج فرما لیجیے ولیور کلو بیکم وبیتا بہل اقدام اور پارہ تیرہ سورت و کی یہ آیت نمبر اٹھائیس الا اللہ ذکر توتما القلو یہ دو آیات مبارکہ دل کا مریض خود پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پیئے یا کوئی اور پڑھ کر پلا دے ان شاء اللہ دل کے امراض سے افاقہ ہوگا انشاءاللہ سے علاوہ انہوں نے نیند آنے کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا کہ دوران ڈرائیونگ نیند آ جاتی ہے تو وقت بے وقت جسے نیند آتی ہو یا نیند زیادہ آتی ہو اسے چاہیے کہ پارا 8 سورۃ کی یہ آیات کریمہ یہ چند آیات مبارکہ ہیں یہ پڑھ لیں ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخشيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعض اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين تو یہ ایتیں مبارکہ پڑھ کر استغاثہ دعا مانگیں کہ یا الله عزوجل میٹے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دے انشاءاللہ شاء اللہ وجل فائدہ حاصل ہوگا اور اول و آخر ایک ایک مرتبہ دروش شریف بھی پڑ لیں اس کا ایک آسان سا گھریلو اس کا پیش خدمت ہے کہ جنہیں نیند زیادہ آتی ہو بے وقت نیند آتی ہو اور بالخصوص فجر کی نماز میں اٹھنے میں جسے دشواری محسوس ہوتی ہو نیند کی اس پر زیادہ تاری رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ صبح نہار موہ نیم گرم پانی کے گلاس میں ایک چمچ شہد گھول کر اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیں یہ لذیذ شربت پینے کی مستقل عادت بنا لیں تب بھی حرج نہیں بلکہ انشاءاللہ شاء اللہ اجزا فائدہ ہوگا اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اسے جگر فعال ہو جائے گا اور جب جگر فعال ہو جائے گا تو اس کی برعکت سے یہ غنود کی تاری ہونا اور نیند کصہ سے آنا یہ ختم ہو جائے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ریاست جن اسلامی بھائی نے ہمیں کال ریکارڈ کروائی تھی امید ہے انہوں نے ان دونوں اپنے مرض کے لیے اپنے امراض کے لیے روحانی علاج دونوں سن لیے ہوں گے اسے تحریر بھی کیا ہوگا تو اس کے مطابق کیجیے انشاءاللہ شاء ضرور آپ افاقہ محسوس کریں گے آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی سعودی عرب سے زبیر صالح پتا ہے عجیب سا پریشانی ہے عجیب سا سکون نہیں ہے نہ صحیح طرح کافی فکتا ہونا تکلیف ہے بس سکون نہیں ہے رات کو سکون عجیب سا ڈر لگا رہتا ہے عجیب سا ڈراؤنا ہے عجیب سا ڈر لگتا ہے نہ پورا رات نیند نہیں ہے تقریبا یہ تقریبا عرصے سے چل رہا ہے اس طرح کا عرب شریف سے زبیر صالح بھائی رات کو نیند نہیں آتی عجیب سا درد بے سکونی خوف یہ ساری ملی جلی کیفیت انہوں نے بیان فرمائے اس کا روحانی علاج انہیں بتا دیجیے زبیر بھائی اللہ افضل آسانیاں پیدا فرمائے آمید آمید اور دلی بے بےسکونی کے حوالے سے مدین چینل کے ناظرین کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں کے آج کل جیسے دیکھا ہے کہ سارے دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے کوئی ملک کوئی شہر اور کوئی گاؤں بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو الغرض ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے آہ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں سینما گھر کی گیلریوں مخلوط تفریح گاہوں فہوش و اڑیانی سے مرقہ نائٹ کلبوں اور جنسی اور رومانی ناولوں کے مطالعے میں سکون کی تلاش میں سرگردہ ہیں آخر سکون کہاں ملے گا آئیے قرآن پاک کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ اللہ اضل سچے اور پاکیزہ کلام تو ہی, ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملتا ہے ہم نے قرآن پاک کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا اللہ حضرت مینن پارا تیرا رکو دس سرجمۂ کندر ایمان سن لو اللہ اضل کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے اللہ دل کا ذکر دل کی غذا ہے اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو معلوم ہوا کہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ دل کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں غافل انسان اپنے رب کو یاد کر دل کی اجڑی بستیاں آباد کر جڑی بستی ہیں آپ اسلام بھائی ان کی بارگاہ میں بیو بیو بارگاہ میں ایک ارد یہ بھی ہے کہ جیسے یہ بے چینی اور بے, بے سکونی سی جو ان کو محسوس ہو رہی ہے اس کے لیے تو اب بہت ہی زیادہ بہترین سلامی نے ہمیں ایک سبب دل کا سکون کے لیے مہیا کر دیا مدنی چینل اگر یہ جب ان کو گھبراہٹ ہو بے چینی ہو پریشانی ہو تو میرا ان کو مدنی مشورہ ہے کہ یہ مدین چینل لگا کے بیٹھ جا باتیں اور صنتوں کی باتیں سیکھیں گے مدنی اور چھ اجتماعات دیکھیں گے اور خوب و ذکر و اذکار اور محفل نعت جو ہیں یہ جو نعتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا دل جھوم اٹھے گا اور سکون انشاءاللہ ان کو بہت نصیب ہوگا انشاءاللہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہیں جو مدنی چینل پر دکھائی جاتی ہیں تو یوں دل کا قرار اور سکون ملے گا یہ تو ٹھیک ہے کہ عالمگیر بے چینی پائی جاتی ہے اور اس کے اس کے لیے سکون کے لیے لوگ جو ہے نا وہ سرگرداں ہیں اور ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ واقعی انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے تو اس جیبن میں بھی کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کو عطا فرما دیں آپ صحیح ہمارے واقعی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مطلب یعنی کہ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں اب سمپل سی بات ہے جیسی روح ایسی غذا طیب و طاہر روحوں کی غذا ذکر اللہ ہے ایسی اعلی اروحا جب تک نماز کا وقت آنے پر نماز ادا نہ کر لیں نوافل و سجود سے اپنا جینا بہلا لیں تلاوت ذکر و دروج کی لذت نہ پالے اس سے قرار ہی نہیں آتا باقی جس کی روح موسیقی اور رقص و سرور کی معافل کی رسیہ ہو دیکھا گیا کہ وہ کہیں بھی ہو ہر وقت موسیقی کی دھنے ہی سنتے رہتے ہیں بلکہ بعض کا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ایسے بھی رسیا ہوتے ہیں جو رات کو بھی مطلب سونے سے پہلے بھی ہیڈ فون لگا لیتے ہیں یا کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں بےچارے جو مطلب سونے سے پہلے اونچی آواز میں اپنا جو ہے سی ڈی پلیئر وغیرہ جو بھی ان کا آڈیو پلیئر ہوتا ہے اس کو آن کر دیتے ہیں اور وہ سنتے سنتے سنتے سنتے, سنتے سو جاتے ہیں وہ ایسے بھی بےچارے ہوتے ہیں جو مطلب نیند کے آبوش میں نا... گانے سنتے سنتے, سنتے, سنتے سنتے سو جاتے ہیں اور ایسے بھی دیکھیں کہ بےچارے مسجدوں میں آتے ہیں تو ان کے موبائلوں کی گھنٹیاں بھی عجیب و غریب قسم کے مطلب وہ موسیقی کے جو ہیں وہ مناظر پیش کر رہی ہوتی ہیں یہاں ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے مدن چینل کے ناظرین کو سمجھانے کے حوالے سے کہ مکھیاں دیکھی ہوں گی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو شہد کی مکھھی جسے ہنی بھی کہتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور سبھی ہی جانتے ہیں کہ اس کی غذا کیا ہے یہ پھولوں سے رس حاصل کر کے شہد تیار کرتی ہے جس میں شفا ہے اور ایک گھروں میں اڑنے والی عام سی مکھی ہے جسے ہاؤس فلائی کہتے ہیں یہ غلط پر بیٹھتی ہے گندگی سے یہ غذا حاصل کرتی ہے اور بیماریاں پھیلاتی ہے اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے روحوں کی غذا کے نظریے کو بھی بآسانی سمجھا جا سکتا ہے ہمارے سائیں بھائی نے جو ہے وہ نیند نہ آنے کا بھی کچھ اس میں تذکرہ کیا تھا اور خوف وغیرہ ان کو ڈر وغیرہ بھی ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو مطلب اس میں کال میں اپنا ریکارڈ کروایا تھا تو نیند آ جائے اور ڈرو خوف دور ہو جائے اس کے لیے اولاد پیش خدمت ہیں نیند نہ آتی ہو تو سونے سے قبل ان اللہ و علی النبی محمد پڑھ کر دروشی پڑھ لیجیے انشاءاللہ جل نیند آ جائے گی یعنی سونے سے پہلے یہ آئے تو پڑھ کے دروشی پڑے ان شاء اللہ رات کو ان کو نیند آ جائے گی رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا اللہ بیسمی کا موت ہوا ترجمہ یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں نیند نہ آتی ہو تو پارا تیس سورت البنا نبا کی آئ نمبر نو وجالہ نوما کم ترجمہ تا سرجمہ ایمان اور تمہاری نیند کو آرام کیا بابا پڑھیے یعنی وجالہ نو مکن یہ بابا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جائے گی مزید انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو ڈر خوف بھی ان کو ایک عجیب سا رہتا ہے تو یا واحدو یا واحدو ایک ہزار ایک بار یا واحدو ایک ہزار ایک بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنا میں پڑھ لے انشاءاللہ جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا عزو اب یہ تو ساری باتیں ہوئی کہ خوف دور ہونے کے لیے آپ نے روحانی علاج بیان کر دیے سکون پانے کے لیے تو ہمارا زبیر بھائی آپ سے سوال ریکارڈ کروایا تھا آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین ان کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کیجیے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے کیا صرف ہاتھ میں تصویر لے کر سارا دن ذکر و درود میں مشغول رہنا ہی ذکر ہے یا اس کی اور بھی اقسام ہیں تو اس سلسلے میں میرے پاس مفی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی تین قسمیں ہیں براہ راز خدا کی ذات و صفات کا ذکر دوسری اللہ تعالیٰ کے محبوبوں اور اس کی پیاری چیزوں کی کا عظمت کے ساتھ ذکر تیسرا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا احانت اور ذلت کے ساتھ ذکر اسی کے ضمن میں انہوں نے مزید بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے سارے قرآن کو ذکر اللہ پر مشتمل رکھا ہے اور اس میں کہیں رب تبارکہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے جسے قل ہو اللہ احد کہیں نبیوں ولیوں کعبہ معظمہ وغیرہ کا ذکر ہے جیسے سورہ کوثر اسی طرح دیگر صورتیں ہیں اور کہیں رب کے دشمنوں کا ذکر ہے تو اس طرح یہ بیان کیا گیا کہ یہ بھی ذکر اللہ کی اقسام میں سے ہیں اسی طرح ہر اضو کا ذکر یہ علیحدہ ہے آنکھ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی کی یاد میں آنسو بہانا یہ آنکھ کا ذکر ہے کان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بغور سننا اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے تذکروں کا, تذکروں کو بغور سننا یہ کان کا ذکر ہے اسی طرح زبان کا ذکر ہے کہ اللہ کے ذکر میں اسے تر رکھنا ہاتھ کا ذکر ہے اور پاک اور اسی طرح اچھی اچھی چیزوں کو چھونا نیکوں سے مصافحہ کرنا انہوں نے اسے بھی ہاتھ کے ہاتھ کا جو ہمارا عضو ہے ہاتھ اس کے ذکر میں اسے شامل کیا ہے اور پاؤں کا ذکر ہے مسجدوں اچھی مجلسوں وغیرہ میں چل کر جانا خصوصا حرامین طیبین میں حاضری دینا دل دماغ کا ذکر ہے اپنی خطاؤں اور رب کی عطاؤں اس کو سوچنا دل اور دماغ کا ذکر یہ ہے کہ میں کتنا خطا کار ہوں میرے رب کی اتائیں کتنی ہیں میں بندگی کرتا ہوں تو جو تھوڑی بہت عبادت میں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو اس عبادت کا نور تو میرے چہرے پر رب تبارہ و وطلا ظاہر فرماتا ہے اور میں اتنی کثرت سے گناہ جو کر رہا ہوں اس کی نحوستیں میرے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے میں اپنے ہاتھ کو گناہوں میں مصروف رکھتا ہوں تو یہ اس کا کرم ہی تو ہے کہ میرا ہاتھ پھر بھی اس میں طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے اور میرا رب اگر میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے یوں ہی سزا مل جایا کرتی تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کر رہا ہوں اور ماض اللہ میری آنکھوں کی بینائیں ہو جائے تو یہ بھی اس کا کرم ہے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جیسے اس میں بتایا کہ پاؤں کا ذکر ہے کہ اچھی محفلوں کی طرف چل کر جانا کان کا ذکر ہے اللہ تعالی کے ذکر کو سننا زبان کا ذکر ہے اللہ کا اللہ تبارکا وطالعہ کی یاد کرنا اس کا ذکر کرنا تو یہ سارے ذکر اللہ ہر عضو کے انہوں نے بیان کیے اور ان سارے ذکر اللہ کو کرنے کے لیے میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ جس ذکر کا انہوں نے تذکرہ کیا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ اس ذکر میں مصروف ہو رہا ہے ہمارے قدم اس ذکر میں مصروف ہو رہے ہیں ہماری آنکھیں اس ذکر میں مصروف ہو رہی ہیں ہماری زبان اس ذکر میں مصروف ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ ذکر اللہ کرتے رہیں گے ذکر اللہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے تو دل کو سکون بھی میسر آ جائے گا اور قبر و آخرت کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ شاء دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا حیات وابستہ رہیں ان شاء اللہ از مدنی کاموں میں اپنے آپ کو عملن شامل کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کریں آئیے کو ریکارڈیڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں محمد میں خالد بات کر رہا ہوں مکہ مکرمہ سے آئی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے کا جو ہے پیر جو ہے کافی کھلا ہوا جی جی ہے یہ کھانا کھاتا ہے میرا پیر کھول جاتا ہے تو یہ جو نکلے ہوئے اور اسی لیے علاج بتائے مہربانی کر کے مکہ تل مکرمہ زاد الحمد شرف تعظیمہ خالد بھائی وہاں سے انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا اور ان کے سوال کو تو آپ نے سن لیا عالم اللہ افضل آپ کو اور گھر والوں کو مذکورہ امراض سے شفاتہ فرمائے آمین جو پاؤں سوجنے کا جو آپ نے بتایا ہے عمل یہ بتایا جو سوال پوچھا ہے اس کے لیے ایک ورد ایک عمل پیش خدمت ہے یا علیو یا علیو جو ورم یعنی سوجن پر تین بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ شاء صحت حاصل ہوگی اسی طرح غلبر موٹاپے کے حوالے سے بھی تذکرہ اس میں کیا گیا ہے سب سے بہترین علاج اللہ جیل کے حبیب حبیب نبیب حبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تجویز فرمودہ ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کے تین حصے کر لیے جائیں ایک حصہ غذا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس اگر کھانے میں طریقہ اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ شاء نہ کبھی بدن موٹا ہو نہ کبھی گیس بادی پیٹ میں گڑبڑ وغیرہ کے معاملات کا عارضہ ہو اس کے لیے تو میں ان سے عرض کروں گا کہ اگر یہ امیل سنت کی تیاری کردہ جو کتاب ہے پیٹ کا کفل مدینہ اگر اس کا مطالعہ فرما لینا تو میرے خیال میں ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں शार سارے शार امراض اگر دوائیاں بھی کھاتے ہوں گے تو دوائیوں سے بھی ان کی جان چھوڑی جائے گی میں نے خود الحمدللہ کئی اسلام بھائیوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنا بیس بیس پاؤنڈ پندرہ پندرہ پاؤنڈ پچیس پچیس پاؤنڈ وزن اپنا کام کیا ہے یہ خالی کتاب پڑھنے سے اس میں الحمد بھوک کے فضائل ہیں اور روزوں کے فضائل پر ہے پھر اس میں امیر وسلمت نے جو ہے وہ حکایت لکھی ہیں بھوکے رہنے کے حوالے سے جو ہمارا دین جس طرح مطلب یعنی کہ کشی فرماتے تھے اور بھوک کو اپناتے تھے پھر پیارا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اختیاری بھوک کے اس میں اتنے اتنے واقع ہے اتنے مطلب یعنی کہ اس میں روایت حکایات اس میں موجود ہیں کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو پڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر واقعی جب اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو کسی ایکسرسائز کی کسی مطلب یعنی کہ ایسی یعنی کہ محنت طلب کسی بھی اس کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اسی طریقے کے مطابق جو ایک اس میں انداز ہے حامل صنعت نے اپنا ایک بھرپور مدنی انداز اختیار فرمایا ہے جب اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے تو خود بخود ہی وہ اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے جب عمل چلتا ہے تو دنوں کے اندر دنوں کے اندر الحمدللہ للہ السلام بھی اپنا وزن جو ہے وہ گھٹا لیتے ہیں پیٹے کو فلے مدینہ کتاب جو ہے اس کا مطالعہ فرمائے آداب تعام کھانے کے جو آداب ہیں اس کے حوالے سے اس, کے اس کا مطالعہ فرمائیں جب اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ گا کتنی جلدی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صحتیاب پائیں گے انشاءاللہ عزوجل تو یہ جو عذاب تعام پیٹ کا کفل مدینہ یہ جو فیضانِ سنت رکھی ہوئی ہے اس میں یہ دونوں ابواب بھی شامل ہیں اس میں فیضانِ بسم اللہ آزاب تعام پیٹ کا کفل مدینہ اور فیضانِ رمضان یہ چار ابواب ہیں اس میں اور ان چار ابواب پر مشتمل یہ فیضانِ سنت جلد اول جہاں موجود ہے فیضان سنت غیبت کی تباہ ان کتابوں کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس میں جو مدنی پھول ہیں انہیں اپنا لیجئے ان شاء اللہ الرحمٰن دین اور دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے آج کے سلسلے کی آخری ریکارڈیڈ کال شامل کرتے ہیں سلو حبیب محمد سر میں ناروے سے بات کر رہا ہوں محمد اکلر نام روحانی بارے میں کوئی پوچھنا چاہتا ہوں میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی یاد محمد اکبر ناروے اوسلو سے محمد اکبر ہاتھوں میں بہت خارش ہوتی ہے روحانی علاج بتا دیجیے بارہ اٹھارہ سورت المین کی یہ آیت کریمہ نمبر چودہ خارج کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دے اللہ عزل شفا دینے والا ہے بسم اللہ فتب احسن الخل یہ آیت کریمہ جو پارہ اٹھارہ صورت المؤمنون میں موجود ہے یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ شاء خارج کے مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ اور اسی کے ساتھ ساتھ امیر عالیہ سنت کی کتاب گھریلو علاج میں بھی اس کے حوالے سے ایک نسخے موجود ہیں تو اس کو بھی وہاں سے لے کر اس کو اختیار کر لیجئے اس کے مطابق کیجئے انشاءاللہ شاء ضرور آپ اپنے مرض میں افاقہ پائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وبارک میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اس سلسلے روحانی عراج کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج بھی سنیں گے انشاء اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا <سؤال> یہ بھی یاد رہے کہ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول اعلیٰ صاحب صلات و السلام پر محمول نہ فرمائیے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین راہیمہ اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شبول ہوتا ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے کپڑا جب پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اللہ اگلے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے وہ دعا سن لیجیے الحمد للہ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں پھر الٹی آستین میں الٹا ہاتھ اسی طرح پاجامے میں پہلے سیدھے پنچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں اور جب اتارنے لگیں تو اس کے برعکس کریں یعنی الٹی طرف سے شروع کریں پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ پہنے امامہ باندھنے کی عادت ڈالیے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے مدنی مقصد کو دوہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے مجھے اپنی, اپنی اور ساری دنیا, دنیا کے لوگوں کی, کی اصلاح کی, کی, کوشش کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز عز جل جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے ان شاء اللہ عز ہماری آج کی خصوصی نشریات برائی یو کے یہ سلسلہ روحانی علاج بروز برج رات بارہ بجے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے اور یہی سلسلہ نشر مقرر یعنی ریپیٹ روحانی علاج جو ہے بروز ہفتہ صبح پانچ بجے پاکستانی وقت کے مطابق مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے بیرون ملک سے کال ریکارڈ کروانے والے فون نمبر نوٹ کر لیجیے ڈبل زیرو نائن تھری فور پر آپ اس نمبر کو ملازر کر رہے ہیں بیرون ملک شرح رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے یعنی چوبیس گھنٹے فون نمبر اس کا بھی نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور زیرو فیڈ بیک ایڈریس فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ٹی وی ہمارا ویب ایڈریس یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے ڈبلو ڈبلو ڈبلو پوسٹل ایڈریس سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی پاکستان مدری چینل دیکھتے دکھاتے رہیے اس کی برکتیں پاتے رہیے اللہ تبارکہ و تعلیٰ ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وََََََََََََ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ علی محمد صلی اللہ